السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامع خارن گرمین بردران سب کو ہمارے کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر 640 پبلک ہے چھ سو چالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوت شریف کی درست کی تعداد ہے اور دو سو بیاسی فتح کی افراد فتح میں ہمارے جو ہے سلسلہ بھر ہی اسما الحسنہ میں سے اسم مقدس نمبر چودہ یا باری او کے لوگی معنیوات و دیہات میں ہے آج کے درجہ تو یا باری او میں جو ہے باری کے خیال وغت کے لحاظ سے لوگی نے کیا معنی کیا علم اس کے کیا اتشیات کیا ہے باریو جو ہے برآ یبرا بر اُب سے اس کا جو ہے ماضی مزارِ مزد اس کا معنی جو ہے پیدا کرنا ہاں جی پیدا کرنے میں معنی معنیٰ اس سے باری جو ہے سال کا شگا ہے پیدا کرنے والا یہ معنیٰ منظر بری المریس عرب بولتے ہیں یا برا اُب بر جی بر ہو بر ہاں جی برا یبرا بر ان کے معنی پیدا کرنا بری آ یبرا بر ان کے معنی شادیاب ہونا رب بولتے ہیں المریض اُبرا بر ان شادیاب ہونا بیمار کا ٹھیک ہونا بری ہونا بری الجرح یہ بھی اسی فائل سے زخم کرنا اچھا ہونا دونوں میں لکھا ہے زخم کرنے میں نے بھی زخم اچھا ہونا باری اسی سے جو ہے خالق کے معنی میں باریک خالق کے معنی اور یہ معنی کتاب القام جدید اردو عربی لغت میں لکھا اور الباری پیدا کرنے والا اضوال کے چڑھا یہ اس کتاب محردات لغت میں جو عربی لغت ہے عربی قرآن لغت ہے صرف قرآن الفاظ کی تشیات ہے الباری پیدا کرنے والا یہ اسماء حسنیہ سے ہیں یہ الباری جیسے فرمایا الباری المصور سورہ کے نمبر چوبیس میں خالق الباری المصور السماء الحسن آگے اس کے معنی ہے ایجاد و اختراع کرنے والا جی کسی چیز کو ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا کسی چیز کے صورت بنانے والا یہ معنی کہ اطوب و الا باریکم قرآن باغ میں ہیں تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اس کی طرف پلٹ آؤ البریہ کے معنی مخلوق کے ہیں اسی سے بریا خیر البریہ شر البریہ جو قرآن باغ میں ہے ہیں سرحبینہ میں اس کے معنی مخلوق کے ہیں تو بارش بریا فائل کے وزن بھر فائل کبھی محفول کے معنی میں آتا ہے کبھی فائل کے معنی میں آتا ہے بعد نے کہا یہ اصل میں محمود ہے الباریش کے شروع میں حمزہ برا میں لیکن حمزہ کو ترک یا ترک یا ایجغام کر دیا گیا ہے بعد نے کہا یہ برعی القوس سے مشتق ہے اور مخلوق کو بری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ البرا یعنی مٹی سے پیدا کی گئی ہے مخلوق کو بریا کے لیے مذہب کیونکہ البرا بھی مٹی کے معنی میں تو البرا یعنی مٹی سے پیدا کیا تو بریا یعنی وہ ذات جو مخلوق یعنی وہ چیز جو مٹی سے پیدا کیا اور انسانوں کو بری اس کو اس کے حاصل آدم علیہ السلام اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جیسا کہ آئے دلا کا کو منترا اسی سے جو ہے البرا ہے خلاقم جو ہے سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پینتیس عائد نمبر گیارہ شورہ نمبر پینتیس میں تو جیسا کہ آئے خلاق و منطوراف سے معلوم ہوتا ہے قرآن پاک میں, میں ہے اولا کہ خیر البریا قرآن پاغ میں ہے شرح البینہ کے آیت نمبر سات ہے اولا کہ ہم خیر البریا سپلولا شر البریاء کفار اور مشرقین کے بارے میں فرمایا الاء الحمربریا ایمان اور عمل صالح انجام دینے والوں کے لال الرما اللہ ہم خیر البریا یہ لوگ سب محروف سے بہتر ہیں کوئی محرادات راغب میں جو ہے اس الباری کے یہ تو یہاں عائد میں جو ہے یقینا پیدا فرمن یہی معنیٰ جو ہے ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اور خالق کے معنی میں یہی معنی معنیٰ دوسرے پیدا کرنے والے کے معنی میں تو ایجاد اور اختراع یعنی کہ بالکل عدم سے وجود میں لانے والا ایک چیز جس کا سابقہ کسی قسم کا سابقہ نہیں ہے وہ چیز اس سے پہلے سرے سے نہیں ہے اس کا نہ کوئی ماڈل ہے نہ نمونہ ہے نہ کوئی اور تصور ہے بس اللہ تبار و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عدم سے اللہ وہ ایسے ذات ہے جو ہر چیز کو عدم سے وجود دینے والا بالکل نیز سے ہنس کرنے والا ایسے ذات کو باری کہا جاتا ہے تو الباری پیدا کرنے والا البریہ یا مخلوق جمع برایہ المنجد لغات میں یہ معنی کیا اور نمبر چار جو ہے الباری کے معنی بھی پیدائش کرنے عدم سے وجود میں لانے کے ہیں اس کے معنی شرح اوراد فتح صفحہ نمبر سو پہ جو ہے تالیف انسری صاحب کا انہوں نے لکھا باریک منبع پیدائش کرنے پیدا کرنے عدم سے وجود میں لانے کے عدم سے وجود میں لانے کے باری میں یہ مفہوم زیادہ ہے خالق میں مدلا کے خلاق کا ذکر ہے عدم سے وجود میں لایا ہو یا موجود چیزوں میں سلسلہ ہے خلکت ڈال دیا نظام ڈال دے اور باری میں اکثر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایجاد اختراعدم سے وجود میں لانے والا یہ مفہوم زیادہ باری کے مفہوم ہے الباری کتاب مصباح کا حامی میں صبح نمبر چار سو انتالیس ہے کہ الباریو الخالق ولبری الخلق یعنی مخلوق و بار البرایہ اے خالق الخلائق یہ مانا کیا تجمہ یعنی باری یعنی خالق پیدا کرنے والا البریہ یعنی مخلوق بار البریا یعنی خالق الخلائق اس لغوی بحث سے ہم اس نظر پر پہنچے ہیں عالمی طور پر کہ الباری یعنی پیدا کرنے والا عدم سے موجودات کو بلا مادہ و نمونہ و مثال کے وجود چھوت والا یہ عام نقطہ ہے ہاں جی یعنی الباری یعنی پیدا کرنے والا عدم سے موجودات کو بلا مادہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے مادے سے بنتے ہیں گھر بنانے فلم ہار مٹیریل چاہیے سیمنٹ سریا چاہیے انڈین چاہیے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جن تمام مجاد عالم کو حلّ فرمایا بھجونی کسی مادہ کے مال مٹیریل کے اور سابقہ کوئی نقشہ نمونے کے سب اللہ خود کا ہے تو یہ بہت عظمت جو ہے دلیل ہے الباری نے پیدا کرنے والا عدم سے مجادات کو بلا مادہ و نمونہ و مثال کے وجود بسنے والا اختراع اختراع و ایجاد کرنے والا کے معنی میں یہ معنی مزید الخالق الباری میں جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ بسم اعظم المصور میں کریں گے یعنی اسی الخالق الباری کے بارے میں مزید توضیحات ابھی المصور میں آئیں گے کیوںکہ یہ تینوں عسم قریب قاری ہے یعنی الخالق البار المصور قرآن میں بھی ساتھ آیا ہے تو تھوڑا بعض آگے المصور میں اس موضوع سے خالق الماری کے بارے میں کریں گے تو الباری یہ مقدس اسم قرآن باغ میں ہاں جی صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہوخالبالمصور اللہ حشر کیا نمبر 24 تو اس مقدس اسم کا قرآن پاک میں ایک مرتبہ ذکر ہونے سے ہم یہ سمجھیں کہ اس اسم مقدس کی اہمیت کا میں یا فوجات کا میں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم ولو ایک دفعہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسم کے معنی و حقیقت سے متصف ہے اور یہ اسم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اطلاق ہے یعنی اللہ تعالیٰ باری ہے یعنی خالق و مجد و اختراف فرمانے والا ہے بلا مادہ و بلا نمونہ و مشن اور اور اللہ پاک کے لیے یہ صفت ازل سے جی اب تک ازل سے ابد تک ثابت ہے اللہ کے لیے اللہ ازل سے جو ہے خالق الباری ہے اور ابد تک خالق الباری ہے خلقت صرف اسی سے اختیار ہے اسی کا کام ہے کسی کو اور کا کام نہیں خلقت خلا کرنا یعنی ہمیشہ سے ثابت ہے اور کوئی حد بندی نہیں اللہ کے لیے یہ پوری کائنات اور جو کچھ ان میں ہے یا ان کے اوپر ہے یا درمیان میں ہے سب اسی ذات اقدس نے پیدا فرمایا ہے بلا شرکت غیری بدون کسی مادہ و نمنا و مشل اور یہ پوری کائنات اس ذات پاک کے خالق و باری اور مصور ہونے پر روشن دلیل ہے روشن دلیل ہے اور یہ سب اللہ کے ان آزمال حسنہ کے مظاہر ہیں اور اللہ ہی ان سب کا خالق و بارغ و مصور ہے اور کوئی نہ ہو سکتا ہے نہ ہے تو یہ جو ہے المصور کے لغوی معنی و مفہوم کے حوالے سے اور قرآن باغ میں اس سے مقدس کے بارے میں ایک دفعہ ذکر ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا تو کو دے دیا آج کے درس میں اور کل کے درس میں یا باریک کے فوج و برکات کے حوالے سے تھوڑا ذکر کریں گے آج کے درس کا مطلب چونکہ یہیں پر ختم ہوا ہے تو اس درس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ کے ان مقدس آسمات کے معنی مفہوم سمجھ کر اللہ کی خالقیت اس کی باری ہونے پر اس کی مصور ہونے پر اس کی تمام صفاتیں جلالی جمالی کمالی پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ کے سچی بندگی کے اللہ توفیق عطا ہو